منی سولاحلن کھا فل وی روزی ولم و سومی ویم یار ذلك دالد بھئی کل ہم نے تفصیل پڑی تھی بھائی بے اور شرط کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا بے کے اندر جو شرط لگائی جائے وہ تین قسم پر ہے بعض صورتوں کے اندر بے بھی صحیح اور شرط بھی صحیح بعض صورتوں کے اندر بے بھی فاسد اور شرط بھی فاسد اور بعض صورتوں کے اندر شرط تو فاسد ہوتی ہے البتہ بے صحیح ہے پہلی صورت جب بیع بھی فاس بے بھی صحیح شرط بھی صحیح یہ اس وقت ہے جب کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو مقتض عقد کے مطابق ہو یعنی یہ عقد بیع بھی اسی کا تقاضا کر کر رہا ہو بھائی مثلاً کسی نے شرط لگائی کہ میں اس شرط پر یہ چیز آپ کو بیچتا ہوں کہ آپ اس کے مالک بن جائیں گے تو یہ تو عقد کے مطابق ہے بھائی آفد بھی یہی چاہتا ہے کہ مشتری کیا بن جاتا ہے مبیع کا مالک بن جاتا ہے یا ایسی شرط لگائی جو بے بظاہر تو شرط ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے یہ شرط نہیں ہے یہ تو دراصل مبیع کا وصف بیان ہو رہا ہے مثلاً کسی نے شرط لگائی کہ خریدار نے کہ میں یہ غلام آپ سے اس شرط پر خریدتا ہوں کہ یہ باورچی ہو گئی تو اب دیکھ لفظوں کے اعتبار سے تو یہ شرط کہہ رہا ہے لیکن جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ شرط نہیں ہے یہ تو مبیعے کا وصف بیان کر رہا ہے معلوم ہوا اس کو کوئی عام غلام نہیں چاہیے بلکہ کس قسم کا غلام چاہیے باورچی تو یہ باورچی غلام خریدنا چاہتا ہے بھائی سورج سمجھ میں آ گئی تو اس صورت میں بے بھی صحیح ہے اور شرط بھی صحیح ہے دوسری صورت کے بے بھی فاسد ہو اور شرط بھی فاسد یہ اس وقت ہے جب کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو مقتض آقد کے خلاف ہو یعنی آقد اس کا تقاضا نہیں کر رہا اور اس میں بائیں کا نفع ہو یا مشتری کا نفع ہو یا مبیائے کا نفع ہو کب جب مبیاں کیا ہو غلام یا باندی ہو گئی تو مبیے کا نفع صرف اس صورت میں ہوگا جب وہ غلام یا باندی ہو گئی تو اس صورت کے اندر بےبی فاصل اور شرط بھی فاسد تیسری صورت یہ تھی کہ کوئی ایسی شرط لگائی جو مقتض عقد کے تو خلاف ہے لیکن اس میں کسی کا نفع نہیں مثلاً ایک شخص کو کوئی چیز بیچی اور کہا اس شرط پر بیچتا ہوں کہ آپ آگے کسی کو نہیں بیچیں گے یہ چیز آپ ہی کے لائق ہے آپ ہی اپنے پاس رکھیں تو یہ شرط مقتض آقد کے مطابق نہیں ہے بھائی آقد تو یہ چاہتا ہے جب اس نے خرید لی مالک بن گیا تو جو چاہے مرضی کرے آگے بیچے یا نہ بیچے اس کی مرضی ہے لیکن تو یہ شرط مقتض آقد کے خلاف ہے لیکن اس شرط میں کسی کا فائدہ نہیں نہ بائیں کا فائدہ ہے نہ مشتری کا فائدہ ہے اور بھی غلام یا بھی نہیں ہے بھائی تو اس صورت میں شرط فاسد ہو جائے گی اور ہو جی تو پھر کچھ مثالیں ذکر کی تھیں بھائی پہلی مثالیں وہ ذکر کی جس میں مبی کا فائدہ تھا مثلاً کسی نے غلام بیچا اس شرط پر کہ مشتری اسے کیا کرے گا آزاد کرے گا یا اسے مدبر بنائے گا یا مقاتب بنائے گا تو اس میں تو غلام کا فائدہ ہے بھائی اور یا باندی اس شرط پر بیچی کہ اسے اُمیں ولد بنائے گا تو اس میں باندی کا فائدہ ہے بھائی اس کے لیے آزادی کا امکان آ گیا بھائی آزادی کا موقع آ گیا یا ایسی شرط لگاتے ہیں مثلا جس میں بائے کا فائدہ ہے اس کی مثالیں ذکر کی مثلا بائے نے کوئی چیز بیچی اس شرط پر کہ ایک ماہ تک اس سے میں نفع اٹھاؤں گا یا اس شرط پر تم یہ چیز بیچتا ہوں کہ تم مجھے قرضہ دو گے اتنا یا اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تم مجھے حدیہ دو گے بھائی اتنا تو ان صورتوں میں دیکھو بائے کا فائدہ ہے آج ہم کچھ وہ صورتیں پڑھیں گے جس کے اندر بھائی مشتری کا فائدہ ہے مشتری کا تو کہتے ہیں وہ منیش ترا سو بن الا بھائی کسی شخص نے دوسرے سے کپڑا خریدا لیکن شرط لگا دی اس شرط پر میں یہ کپڑا آپ سے خریدتا ہوں کہ اس کو کاٹ کر اور سی کر دو گے یعنی اس کو مجھے سوٹ بنا کر دیں گے آپ بھائی تو اب کس کا فائدہ آیا مشترکہ لہذا یہ شرط بھی فاسد اور بے بھی فاسد یا کسی سے کسی نے چمڑا خریدا اس شرط پر کہ اس کو کاٹ کر سی کر جوتا بنا کر مجھے دو گے تو اس میں بھی کس کا فائدہ مشتری کا یا جوتے کے اندر مجھے تسمے نہیں لگے اس پہ وہ کہہ رہا ہے مجھے اس پر تسمے لگا کر دو گے تو اس میں بھی کس کا فائدہ ہے مشترکہ تو کہتے ہیں وہ منیش صوبن اور جس نے کوئی کپڑا خریدا آلہ اس شرط پر این قا با کہ بائے اس کو کاٹے گا وہ اور اسے سیے گا قمیصن اور قبا ان قمیص دیئے گا یا قبا قبا کاف کے فتحے کے ساتھ وہی بھئی یہ بھی ایک لباس تھا جیسے بھائی آج کل قمیض کے اوپر بھائی شیروانی پہن لیتے ہیں بھائی شیروانی اسی طرح یہ قدیم ایک لباس تھا قمیض کے اوپر پہننے کے لیے بھائی اور اس کو درمیان میں کمر پر سے باندھ لیا جاتا تھا بھائی آج کل بھی جیسے باسکوٹوں پر آپ نے دیکھا ہوگا بھائی کیا کر لیتے ہیں اس کو کمر پر باندھ لیتے ہیں بھائی درمیان سے باندھ لیتے ہیں تو یہ قبا کہتے تھے اس کو تو کوئی یہ شرط لگاتا ہے کہ قمیض سی کر دو گے اس سے کپڑے کی مجھے یا قبا سی کر دو گے سو بن پر منیش تارا سوبن منیش تارا نعلن اور جس نے کوئی جوتا خریدا نعل بھائی جوتا خریدا مراد لفظ جوتے کا ذکر کیا مراد چمڑا ہے کیا مراد ہے چمڑا مراد ہے کیونکہ اسے جوتا بنانا ہے آگے یا کس نے کوئی جوتا خریدا آلہ اس شرط پر ان واحا, اس شرط پر کہ وہ اسے بنا کر دے گا بھائی ہے بنانا جوتا چمڑا خریدا اس شرط پر کہ وہ اسے جوتا بنا کر دے گا او یو شری کہا اشرق کے مانے ہوتے ہیں تسما لگانا تسما لگانا بھائی شراک تسمے کو کہتے ہیں او یو یا بائے کیا کرے گا جوتا خریدا ہے بھائی بنا ہوا لیکن اس جوتے پر تسما نہیں لگا ہوا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تسما نہیں لگا ہوا تو وہ کیا کہتا ہے اس شرط پر خریدتا ہوں کہ اس پر کیا لگا کر دو گے لگا کر دو گے فل بے اور فاسد بے کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی <coughs> تو بھائی یہاں پر دو صورتیں ذکر کی ہیں بھائی ایک کپڑے والی صورت ذکر کی ایک جوتے والی لیکن یاد رکھیے دیگر فائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ جوتا یا چمڑا خریدتا ہے چمڑا اس شرط پر خریدا کہ اس کا جوتا بنا کر دے گا یہ جوتا اس شرط پر خریدا کہ اس میں تسمہ لگا کر دے گا تو کہتے ہیں پھر بہ صحیح ہے پھر بہ کیا ہے سونیہ صاحب خدوری نے تو کیا ذکر فرمایا بھائی بعض روایات میں کیا آیا تھا کہ بہ کیا ہو جائے گی لیکن دیگر فقاہ کرام فرماتے ہیں کہ بھائی جوتے کے مسئلے کے اندر بہ صحیح ہو جائے گی بھائی بھائی بہ کیسے صحیح ہو جائے گی ابھی تو ضابطہ گزرا ہے کہ اس شرط جس شرط کے اندر مشتری کا فائدہ ہو اس صورت کے اندر بہ کیا ہو جائے کرتی ہے یہاں بھی فاسد ہونا چاہیے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ تعامل کی وجہ سے کس کی وجہ سے تعامل بھائی یعنی لوگوں کا باہم اس پر عمل ہے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں سارے لوگ اسی طرح کرتے ہیں بھائی سمجھ میں آیا تو اس زمانے میں جو بھی جوتا خریدتا ہوگا عموماً وہ کیا کہتا ہوگا کس چر پر خریدتا ہوں تسمہ لگا کر دو گے یا چمڑا اس چر پر خریدتا ہوں کہ کی کیا کرو گے اس سے جوتا بنا کر دو گے بھائی تو یہ لوگوں کا اس پر عمل عادت جاری تھی سارے لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے تو تعامل کی وجہ سے اس کی اجازت دے دی گئی اس کی کیا دے دی گئی ورنہ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا قیاس تو یہی تقاضا کرتا ہے کہ اس دیا کو بھی فاسد ہونا چاہیے تو اس سے ایک ضابطے کا پتہ چل گیا مولانا بظاہر دیکھا جائے تو اس شرط کے اندر مشتری کا فائدہ ہے اور جس شرط کے اندر بھی مشتری کا فائدہ ہو وہ بے کیا ہو جائے کرتی ہے لیکن اس بے کے اندر دیگر فقہ کرام کہ بھائی بڑی بڑی کتابوں کے اندر تصریح ہے کہ اس کی اجازت ہے جوتے کے اندر ایسی شرط لگائی اب اگرچہ مشتری کا فائدہ بھی ہے لیکن بے کیا ہے صحیح ہے وجہ کیا ذکر کرتے ہیں تامل ہے لوگوں کا اس پر عمل ہے لوگ اس طرح کرتے ہی اس طرح ہیں یہ جو چمڑا جوتا خریدنے والے اکثر کیا کرتے ہیں عام لوگ تمام اسی طرح کرتے ہیں عمل اس پر ہے تو اس سے ایک ضابطہ پتا چل گیا کہ جب بھی بیگ کے اندر کوئی شرط لگائی جائے اور اس شرط کے اندر مشتری کا فائدہ ہو اور اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں منع نہ آئی ہو بھائی سراہتن سمجھ میں آیا بھائی قرآن یا حدیث میں اس سے خاص طور پر روکا نہ کیا ہو اور کہا کرام نے بھی اس کے منا پر تسری نہ کی ہو سراہتن نہ کہا ہو کہ اس طرح نہ کرو تو پھر اس صورت میں وہ بے بھی صحیح ہو جائے گی اور شرط بھی ذابطہ سمجھ میں آیا بھائی اصل تو ہے قرآن اور حدیث مولانا جب قرآن اور حدیث میں سراحت ایک چیز کا ذکر نہیں ہے بھائی کہ اس طرح نہ کرنا جوتے پر تسمہ لگانے کی شرط نہ لگانا کسی حدیث میں نہیں آیا بھائی سمجھ میں آیا تو قرآن اور حدیث کے لیے نف کا لفظ استعمال ہوتا ہے نف کا لفظ آ جائے بھائی نف کے اندر آیا ہے نصوص کے اندر یہ بات آئی ہے آپ سمجھ جائیں بھائی اس سے کیا مراد ہے قرآن یا حدیث تو دیکھو کسی نس کے اندر جب ان کی منع نہ آئی ہو اس مسئلے کی یعنی کوئی ایسی شرط لگا رہا ہے جسے مشتری کا فائدہ ہے اور اس کی منع نس کے اندر بھی نہیں آئی اور فقاح کرام نے بھی اس سے خاص طور پر منع نہیں فرمایا تو اس صورت میں جب لوگوں کی عادت اس پر جاری ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گی صحیح ہوگی جائز اس قسم کی شرط صحیح ہو جائے سورج سمجھ میں گئی تو آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز خریدتے ہوئے لوگ شرط لگا لیا کرتے ہیں اور سب لگاتے ہیں مطلب عام لوگوں کا اس پر عمل ہے اور اس شرط میں مشتری کا فائدہ ہے تو آپ فوراً یہ نہ لگا دیں کہ بے فاسد اور شرط بھی بلکہ اس کے بارے میں غور کریں گے قرآن اور حدیث میں اس کے منع تو نہیں آئی بھائی فکا کرام نے تو منع نہیں کیا بھائی سے تو جب ایسا نہ ہو تو کیا کہیں گے کہ تعامل کی وجہ سے یہ بے بھی صحیح اور شرط بھی صحیح جی تو یہ یاد رکھیے جوتے میں جائز ہیں مولانا تعامل کی وجہ سے ول بے اون نوز واجم نہ سارا و فتری اذا لم يعرف فاسد بل اوپر مسئلہ گزرا تھا دو سترے اوپر کسی نے کوئی معین چیز بیچی اور اس شرط پر کہ میں مہینے کے شروع تک یا اتنے دنوں تک میں آپ کے حوالے نہیں کروں گا اس کے بعد, اتنے دنوں کے بعد حوالے کروں گا تو یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ میں نے بتلایا تھا مبیع معین کے اندر مدت مقرر کرنا صحیح لیکن یاد رکھو سمن کے اندر مدت مقرر کرنا صحیح ہے آج وہی مسائل اب آپ کو بتائیں گے بھائی کہ ادائے سمن کے لیے کوئی مدت مقرر کرنا آپ نے کوئی چیز خریدی اور بھائی کو کہتے ہیں بھائی میں مثلا اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو پیسے دے دوں گا تو پھر صحیح ہے ہمارا نام ادائے سمن میں کیا ہو سکتی ہے مدت مقرر ہو سکتی ہے مدت مقرر لیکن یاد رکھو وہ مدت مجہول نہیں ہونی چاہیے متعین ہونی چاہیے مثلا اگلا مہینہ ہے اس کی پہلی تاریخ کو دے دوں گا یا اس کی دس تاریخ کو دے دوں گا یا پندرہ کو دے دوں گا سمجھ میں آیا یا وہ چھٹا مہینہ جو آ رہا ہے بھائی مثلاً جون بھائی جون کے یکم کو میں آپ کو دے دوں گا یا رمضان پہلی رمضان کو دے دوں گا تاریخ کیا ہونی چاہیے مدت متعین ہونی چاہیے مجبور نہیں بھائی اگر یہ کہا کہ کچھ چند دنوں بعد دے دوں گا پیسے یا یہ کہا میرے پاس ابھی پیسے نہیں میرے پیسے آ رہے ہیں اور جب آئیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا تو یہ کوئی متعین مدت ہوئی ہے مجبور ہو گئی بھائی مجبور مولانا اور یہ درست نہیں ہے اس صورت میں بے کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی سمجھ میں آئے جھگڑا آئے گا مارانا بعد میں وہ پیسے دینے والا اور تاخیر کرے گا اور بائے چاہے گا کہ مجھے جلدی مل جائے تو جھگڑا آئے گا اور جس بیگ کے اندر بھی جھگڑا آئے وہ کیا ہوتی ہے ساستھ ہو جی اب ذکر کر رہے ہیں بھائی دو آدمیوں نے بیٹھی بھائی اور سمن کی ادائیگی کا وقت نروز کو ٹھہرایا تہ, بھائی یا مہاراجان کو یا سومی نصارہ کو یا فطر یہود کو تو یہ درست نہیں ہے وہاں نیروز نیروز بھائی آج بھی ایران والے مناتے ہیں نوروز کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں نوروز کہتے ہیں آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے سنتے ہوں گے بھائی یہ مجوسی لوگ منایا کرتے تھے بھائی مجوسی لوگ جو آتیش پرخت تھے آگ کی عبادت کرتے تھے آپ کو سجے کرتے تھے بھئی. سمجھ میں مجوسی ان کو جو آگ کو سجدے کرتے تھے آگ کی عبادت کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں مجوسی بھائی آج کل انہیں پارسی کہتے ہیں پارسی تو یہ پارسی لوگ بھائی یہ عبادت کرتے تھے آگ کی تو یہ بہار کے دنوں میں جب دن اور رات برابر ہو جاتے تو اس ان دنوں میں یہ نوروز منایا کرتے تھے بھائی سمجھ میں آیا آج کل تو سردیاں والا نا دن چھوٹا ہے اور رات لمبی okay. ہے بھائی رات لمبی ہے گرمیاں آتی ہیں تو دن لمبے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی okay. ہو جاتی ہیں لیکن بہار کے اندر بھائی یہ دن اس وقت دیکھو دن چھوٹا رات لمبی اب آہستہ آہستہ رات چھوٹی ہوگی دن لمبا ہوگا اور بہار کے اندر ایک وقت آئے گا جب دن اور رات کیا ہو جائیں گے برابر ہو جائیں گے بھائی پھر اس کے بعد دن शुरू बढ़ता بڑھتا چلا جائے گا رات چھوٹی ہوتی چلی جائے گی اسی طرح گرمیوں کے اندر کیا ہوتا ہے دن لمبا ہوتا ہے اور رات چھوٹی لیکن پھر ایک وقت آتا ہے آہستہ آہستہ رات بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے حتیٰ کہ خزاں کے اندر جا کر بھائی خزاں کے اندر ستمبر میں جا کر ایک وقت آتا ہے کہ دن اور رات کیا ہو جاتے ہیں برابر ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد رات کیا ہوتی ہے لمبی ہونی شروع ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے سردیوں کی طرف جیسے آج کل ہے بھائی تو یہ بھائی دو عیدیں مناتے تھے بھائی یہ پارسی لوگ بہار کے اندر جب دن اور رات برابر ہوتے تو نوروز होती عید ہوتی تھی ان کی بھائی اور جب خزاں کے اندر دن اور رات برابر ہو جاتے تو اس وقت مہاراجان کی عید منایا کرتے تھے بھائی. تو کہتے ہیں بیچنا کسی چیز کو الن نائروزی روزی تک بھائی ول اور مہاراجان کے دن تک وہ سو من عیسائیوں کو کہتے ہیں بھئی نصرانی عیسائی کو کہتے ہیں بھئی وہ سو اور عیسائیوں کی عید تک بھئی پیسے کے کب ادا کرو گے بھئی اس شرط پر خریدتا ہوں چیز کے پیسے کب ادا کروں گا عیسائیوں کے روزوں کے وقت ادا کروں گا جی وہ فطر یا کس کو مدت پیسے اس شرط پر خریدتا ہوں کہ پیسے کب ادا کروں گا یہودیوں کی فطر تک یعنی جب ان کے روزے گزر جائیں اور روزوں کے بعد پھر فطر کا زمانہ آ جائے یعنی عید کا ان کا زمانہ آ جائے تو اس وقت میں کیا کروں گا پیسے ادا کروں گا بھائی جی تو یاد رکھیے مولانا ان سب صورتوں کے اندر بے فاسد ہو جائے گی بھائی فاسد کیوں ہوگی وجہ یہ کہ یہ مسلمانوں کی مدتیں نہیں ہیں بھئی. یہ مسلمانوں کی مدتیں نہیں ہیں اور عموماً مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا بھائی تو مدت مشغول ہو گئی یا نہیں ہو گئی مدت مشغول ہو گئی اور جب بھی مدت مشغول ہوگی تو بے کیا ہو جائے گی فاسد تو یہ کس کے مسلمانوں کے ایام نہیں ہے مولانا مسلمانوں کو عموماً اس کا پتا نہیں ہوتا لیکن اگر پتا تھا دونوں کو پھر صحیح ہے مولانا پھر کوئی فساد نہیں آئے گا کیونکہ مدت کیا ہو گئی متعین ہو گئی بھائی سمجھ اسی لیے کہا اذا لم یار فلم یہ اس وقت ہے کہ جب نہ جانتے ہوں دونوں بیع کرنے والے اس چیز کو عقد کرنے والے دونوں اس چیز کو نہ جانتے ہوں تو اس صورت میں مرانا یہ بے نیروز مہراجان سو میں نسارا اور فطر تک جو ہے فاسد یہ بے کیا ہے فاسد ہے ولاج الفاد خود حاج حساد مرانا حفاد حساد کہتے ہیں کھی کاٹنا بھائی کھی کاٹنا بھائی کھیتی کا کاٹنا کا کیا کہلاتا ہے حساد بھائی کھیتی آپ جانتے ہیں فصل है तैयार होती ہوتی ہے है ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسے کاٹا جاتا ہے تو وہ حساد کہلاتا ہے کھیتی کا کاٹنا دیاس مالانا دیاس کا مانا ہے آہ. کھیتی فصل کا گاہنا گاہنا وہ جو دانوں کو بھوس سے علیحدہ کرنے کا عمل ہے بھائی اس کو کیا کہتے ہیں دیاس بھائی کھیتی کٹ گئی تو اس میں دانے بھی ہے اور بھوس بھی ہے سارا है ہے اب ان دانوں کو یہ جو से سے करने کرنے کا عمل ہے یہ کیا کہلاتا ہے دیاس کہلاتا ہے بھائی. دیاس کہلاتا ہے بھئی آج کل تو مشینیں آ گئے والا نا ایک ہی دن کے اندر کھیت کٹتا بھی ہے دانے علیحدہ ہو جاتے ہیں بھوس سے بوریوں میں بھی بند ہو جاتے ہیں اور منڈی میں بھی پہنچ جاتے ہیں قدیم زمانے میں آج کل بھی بعض دور دراز کے دیہات میں یہی پرانا طریقہ رائج ہے بڑا مشکل کام ہوتا تھا بڑا لمبا دن رات لگے رہتے تھے اس پر بھئی سمجھ آیا فصل جب پک کر تیار ہو جاتی تو سارے لگ جاتے کئی دن کے اندر جا کے بھائی ساری فصل کاٹ بڑی مشکل سے پھر اس کے بعد اب فصل کٹ گئی ہے مالانا لیکن وہ دانے کس کے اندر ہے خوشوں کے اندر ہیں بھئی ابھی بھی سمجھ میں آیا تو ان کے گٹ کے گٹ باندھ کر رکھے ہوئے ہیں اب دانوں کو علیحدہ بھی تو کرنا ہے بھئی تو پھر کیا کرتے تھے اس کو ایک ذرا سخت سی جگہ پر پھیلا دیتے بھائی جو ذرا سخت جگہ ہوتی زمین پھیلا دیتے اب اور پھر اس کے اوپر بیلوں کو چلاتے تھے بھائی سمجھ میں آیا بیلوں کو اس کے اوپر خوب چلا رہے ہیں بھائی مثلا بھائی چالیس پچاس پچاس ساٹھ فٹ کے اندر اس ساری فصل کو پھیلایا ہوا ہے اور اوپر بیلوں کو چلا رہے ہیں، لوگ ساتھ لگے ہوئے ایک طرف دوسری طرف سی گول گول چکر گما گو رہے سارا دن اس کے اوپر چلاتے رہتے چلاتے رہتے بیلوں کو بھائی تو وہ قدموں تلے روندے جاتے اور آہستہ آہستہ دانے کیا ہوتے بھوت سے علیحدہ ہوتے چلے جاتے تو یہ بھی بڑا مشقت والا عمل ہوتا تھا لیکن اب خوب چلانے کے بعد دانے بھوس سے نکل تو آئے لیکن اب بھی بھوس اور دانے اکٹھے پڑے ہیں اب ان کو علیحدہ کرنا ہے پھر کیا کرتے تھے کہ وہ دانے جو ہیں اٹھاتے اور کچھ فاصلے پر زور سے پھینکتے جاتے ہیں مولانا خاص جگہ پر بھائی تو ہوا کے اندر اچھال کر پھینکتے تھے تو وہ جو بھوس ہوتا تھا ہوا اس کو اپنے ساتھ تھوڑا سا دور لے جاتی اور دانے وہیں پر گر جاتے تو اس طرح مارانا آہستہ آہستہ دانے صاف ہوتے پھر بھی ابھی کچھ بھوس ہوتا تو پھر اس کو دوبارہ دوسری طرف ہوا میں اچھال رہے ہیں بھائی سمجھ میں آیا تو بڑا لمبا اور مشکل کام ہوتا تھا بھائی تو دانے اس طرح پھر علیحدہ ہو جاتے تو یہ جو مارانا اوپر بیلوں وغیرہ کو چلاتے ہیں دانے الگ کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں دیاس کہتے ہیں دیا گاہنا گاہنا ختاف بھائی کتاف یا قطاف بھائی یہ پھل چننے کو کہتے ہیں بھائی درخت پر جب پھل پک جاتا ہے اس کو اتارا جاتا ہے یہ جو پھل پکے ہوئے پھل کا اتارنا ہے یہ کیا کہلاتا ہے قطاف کہلاتا ہے قدوم الحاج حاجیوں کا آنا بھائی حاجیوں کا آنا دیکھو سورت مسئلہ یہ دو آدمیوں نے بیگ کی مولانا لیکن اس بیگ کے اندر شرط مشتری نے شرط پھہرا دی کہ میں پیسے اور سمن کب ادا کروں گا حفاظ کے وقت ادا کروں گا جب کھیتی کٹے کھیتیاں کٹیں گی تو اس وقت کیا کروں گا میں ادا کروں گا تو مولانا یہ کوئی معلوم مدت نہیں ہے بھائی یہ مجھول ہے کھیتی کی کوئی خاص تاریخ متعین ہوتی ہے اس کو اتارتے ہیں جی نہیں بھائی وہ تو جس وقت پک کر تیار ہوگی تو اس میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے مولانا اگر دھوپ سخت ہوئی تو جلدی پک جائے گی اگر دھوپ سخت نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا تا دیر سے تو مدت کوئی متعین نہیں ہے. لہذا یہ درست نہیں ہے ہم نے کہا تھا مدت متعین ہونی چاہیے اسی طرح بھائی دو آدمی بہ کر رہے ہیں لیکن مشتری کہتا ہے اس شرط پر یہ چیز خریدتا ہوں کہ میں پیسے کھیتی کے گاہنے کے وقت ادا کروں گا یعنی جب دانوں کو گھس سے الگ کیا جاتا ہے تو یہ بھی کوئی متعین تاریخ نہیں ہے جب کھیتی کٹے گی تو اس کے بعد ہی کیا کیا جائے گا اس کے بعد بھی مولانا دانے علیحدہ کیے جائیں گے تو کوئی متعین تاریخ نہیں ہے مولانا کھیتی کے کٹ پکنے کی متعین تاریخ نہیں ہے تو گاہنے کی کہاں سے متعین ہو گئی اسی طرح پھل کے چننے کی مولانا یہ دو آدمی بیٹھ کر رہے ہیں لیکن مشتری کہتا ہے میں اس شرط پر یہ چیز خریدتا ہوں کہ جب درختوں سے پھل اتارنے کا وقت آئے گا تو اس وقت میں کیا کروں گا سمن ادا کروں گا تو یہ تو مشغول وقت ہے مارانا اس کی کوئی معین تاریخ ہوتی ہے نہیں جب پھل پک جائے گا اور پھلوں کے پکنا بھی مختلف ہے ایک باغ ہے اس کا پھل آج پک گیا ایک باغ وہ ہے جس کا پھل تقریباً بیس دن بعد پچیس دن بعد یا مہینے بعد جا کر کیا ہوگا پکے گا تو یہ کوئی متعین مدت نہیں ہے اس میں بھی جھگڑے کا امکان ہے لہذا یہ درست نہیں اسی طرح حاجیوں کا آنا دو آدمی بے کر رہے ہیں لیکن مشتری کہتا ہے بھائی میں اس شرط پر یہ چیز خریدتا ہوں کہ پیسے کب ادا کروں گا جب حاجی حج سے آئیں گے واپس آئیں گے اس وقت پیسے ادا کروں گا اب آپ مجھے بتائیے حاجیوں کی واپسی کی کوئی متعین تاریخ ہوتی ہے نہیں بھائی پہلے تو سفر ہوتے تھے کس سے پیدل سفر ہوتے تھے کوئی پتہ نہیں ہے ہمارا نقص حاجی واپس پہنچتے ہیں اور آج کل اگرچہ جہاز آ گئے لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں کوئی حاجی سارے اکٹھے آ جاتے ہیں یا ایک حاجی آ جا رہا ہے ایک جا کر تقریباً مہینے بعد واپس پہنچے گا بھائی اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں بھائی پورے مہینے یا مہینے سے بھی زیادہ کا فرق پڑ جاتا ہے تو مدت متعین ہوئی ہے میں ہو گئی مجھول ہو گئی بھائی چاہے گا کہ پہلا حاجی پہنچتے ہی ہیں مجھے پیسے ادا کر دے اور مشتری چاہے گا کہ بالکل آخری حاجی جس دن پہنچے گا میں اس دن پیسے دوں گا تو جھگڑا آیا یا نہیں آیا بھائی تو مدت مجھول ہے تو جھگڑا آئے گا مولانا لہذا درست نہیں بھائی تو کہتے ہیں ولا یا اور جائز نہیں ہے بے بئی حساد کے وقت تک ودیاتی اور دی گا حساد کھیتی کے کاٹنے کے وقت تک ودیاتی اور کھیتی کے گاہنے کے وقت تک ولقتا اور پھلوں کے اتارنے کے وقت تک خود حاجی اور حاجیوں کے آنے کے وقت تک سمجھ میں آیا لیکن ابھی وہ وقت یہ مدت کس نے متعین کر لی دو آدمیوں نے ایک کی لیکن وقت کیا مقرر کیا سمن کی ادائیگی کے لیے دیا حسات, قطاف یا خدوم حاج تو کوئی اس قسم کی مشبول مدت متعین کر لی دو آدمی نے بے کے اندر تو بے پر آپ کیا حکم لگا دیں گے بے کیا ہوئی لیکن ابھی وہ مدت آئی نہیں تھی کہ اس سے پہلے کیا کر دیا دونوں نے اس مدت کو ختم کر دیا کیا کیا اس مدت کو ختم کر دیا کوئی تاریخ طے کر لی یا پیسے ہی ادا کر دیے ابھی اس وقت کے آنے سے پہلے ہی پہلے ہو جائے گی مالا. پہ کیا ہو جائے گی کیونکہ جس چیز کی وجہ سے فساد آ رہا تھا وہ فساد ختم ہوا مانا سورج سمجھ میں آگے فساد کس کی وجہ سے آ رہا تھا کہ وہ وقت کیا تھا مجبور لیکن ابھی وہ وقت آیا ہی نہیں پہلے ہی اس کو کیا کر دیا ختم کر دیا تاخت کر دیا مولانا پیسوں کی مثلاً ادائیگی کر دی یا کوئی متعین مدت کیا کر لی مقررہ تاریخ طے کر لی تو اب وہ مفت ختم ہوا تو بہ بھی کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی اسی لیے کہتے ہیں فی انقات اجلی اگر دونوں راضی ہو گئے پھر ان تراضی ہے بس اگر دونوں راضی ہو گئے ب اسقات العجل کس چیز پر مدت کے ثابت کرنے پر یہ جو مدت مجهول مدت مقرر کی تھی اس کو ثابت کرنے پر اس کو ختم کرنے پر اگر دونوں راضی ہو گئے قبل ان ياخذ الناس في الحصاد والدياث قبل اس کے کہ لوگ شروع ہوں قبل ان ياخذ کیا معنی یاخذ کا یہاں کیا, معنا کیا معنا کریں گے شروع کر قبل اس کے کہ شروع ہو جائیں لوگ فی الحفی کھیتیوں کے کاٹنے میں ودیاسی اور کھیتیوں کے گاہنے میں وقبل قدوم قدو اور حاجیوں کے آنے سے پہلے تو ان کے آنے سے پہلے ہی دونوں مدت کو ختم کرنے پر راضی ہو گئے تو جازل بہ بہ کیا ہو جائے گی جائے گی وَإِذَا بَا وہی بات بتلا رہے جو میں آپ کو پہلے بتلا چکا ہوں بھائی بے فاصد کا حکم میں نے آپ کو بتلایا تھا بے فاصد کے اندر مشتری مبیائے کا مالک کب بنتا ہے جب اس پر کیا کر لے بائی کی اجازت سے اس مبیائے پر قبضہ کر لے جی یہی بات بتلا رہے ہیں جب اجازت سے اس پر قبضہ کر لے گا تو مالک بن جائے گا اور پھر مولانا بتلایا تھا کہ اس کے اندر قیمت آئے گی یا سمن آئیں گے کیا آئے گی مت آئے گی اور جب قبضہ کر لے مشتری مبیع پر بیع فاسد کے, اندر بی امر البائع کے حکم سے بائے کی اجازت سے یعنی وقل آقدانی اور آقد کے اندر ایسے دو ایوز ہیں آقد کے اندر کیا ہیں دونوں ایوز ایسے ہیں کہ کل واحد من مال ان کے ان میں سے ہر ایک مال ہے ہر ایک کیا ہے مال یعنی کسی طرف بھی کوئی مردار نہیں ہے بھائی بھائی دیکھو مبیا بھی ایوز ہے اور اس کا ایوز مشتری کیا دے گا سمن بھائی سمجھ میں آیا س... تو مبیا بھی کیا ہے مال اور سمن بھی کیا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے احواز ہیں بھائی تو اِوزان سے کیا مراد ہیں مبیع اور سمن مراد ہیں یہ دونوں کیا ہونے چاہیے مال ہونے چاہیے بھائی اگر مال نہیں ہے تو پھر تو درست ہی نہیں بھائی تو بے باطل ہو جائے گی آپ نے پڑھا تھا بھائی مردار کی بہ کیا ہے باطل ہے کیونکہ مردار مال ہی نہیں اسی طرح شراب کی بہ کیا ہے باطل ہے کیونکہ شراب مال متقو تو انہوں نے کیا کہا کہ ایوزان جو ہیں وہ دونوں ایوز جو ہیں کون سے دونوں ایوز مبیع اور سمن کل واحد بن ہما ان میں سے ہر ایک کیا ہونا چاہیے ان میں سے ہر ایک مال ہو تو جب مشتری مبیا پر قبضہ کر لیتا ہے بائیں کی اجازت سے وفیلاقی وزانی اور عقد کے اندر ایسے دو عوض ہیں ترجمہ یوں کرنا بھائی وفیلاقی وزانی ایسے کا لفظ اور آقد کے اندر ایسے دو عوض ہیں کل واحد منہما مال ان کے ان میں سے ہرے کیا ہے مال ہے ملک المبیا تو مشتری کیا بن جائے گا مبیعہ کا جب اس پر قبضہ کرتا ہے اجازت سے تو مالک بن جائے گا وہ لازمت ہو قیمت اور اس پر کیا لازم ہوگی اس کی قیمت مبیع کی قیمت لازم ہوگی سمن نہیں آئیں گے مولانا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی ولی کل واحد متعقین اور جائز ہے ہر ایک دونوں میں سے دونوں عقد کرنے والوں میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے فس کو فسح کرنا بھائی بہ فاص کا کیا حکم پڑا تھا اس کو کیا کرنا چاہیے ختم کرنا ضروری ہے قتم کرنا ورنہ گناہ گار ہوں گے بھائی تو ختم کرنا ضروری ہے اور ختم کون کرے گا بائے کرے گا یا مشتری کرے گا صاحب کتاب نے بتلا دیا مولانا کہ دونوں کے لیے جائز ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کو بائے چاہے وہ بھی فصل کر سکتا ہے مشترک چاہے وہ بھی کیا کر سکتا ہے بے کو فصل کر سکتا ہے مولانا اور بھائی اس کے اندر کیا بتلایا آپ کو سمن آیا کرتے ہیں یا قیمت آتی ہے قیمت آتی ہے تو بھائی ایک طرف آ رہا ہے اس میں قیمت آئے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 لیکن اگر وہ مبیا واپس اب نہیں ہو سکتا کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو پھر اس صورت میں ایوز تو دینا ہی ہے تو پھر سمجھ نہیں ایوز دیں گے بلکہ کیا دیں گے سمجھ میں مثلا میں نے آپ سے ایک چیز خریدی بیع فاسد کے ساتھ تو اب اولا تو یہ ضروری ہے کہ ہم دونوں کیا کر دیں اس بیع کو فصف کریں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 تو کہتے ہیں وہ لازمت ہو قیمت ہو تو بائیں مشتری پر اس کی قیمت لازم ہوگی ولی فل واقع من المتعدین فصف اور ہر ایک کے لیے بھائی دونوں آغذ کرنے والوں میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے فص ہو اس بے کو فصف کرنا فن باح المشتری نا فضا بہ اگر بیچ دیتا ہے اس مبیعے کو مشتری فاضا بے او تو اس کی بے کیا ہو جائے گی نافذ ہوگی بھائی ایک چیز خریدی ہے بے فاسد کے ساتھ تو اون کیا ضروری ہے اس چیز کو واپس بے کو ختم کیا جائے اس چیز کو واپس کیا جائے لیکن اگر مشتری کیا کرتا ہے چیز آگے بیچ دیتا ہے تو سوال پیدا ہوا کیا یہ آگے بیچنا صحیح ہوا بہ نافذ ہو گئی کہ نہیں ہوئی کہتے ہیں ہاں بھائی بہ کیا ہو جائے گی نافذ ہو جائے گی بہ ہو گئی مارا نام اگلا مشتری اس کا مالک بن گیا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا چونکہ یہ پہلے مشتری نے کس طریقے پر خریدی تھی بے لہذا اگر آگے بیچتے ہوئے کوئی نفع اس لیا تو یہ نفع اس کے لیے حلال سمجھ بھائی جو چیز یاد رکھو بیگ فاس سے خریدی جائے اس سے نفع اٹھانا یا اس میں کوئی تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہوتا بھائی سمجھ میں آیا اس بیگ کو ختم کرو پھر نئے سرے سے بے کرو صحیح طریقے پر اب اس کے بعد نفع اٹھا سکتے ہو حتیٰ کہ مسئلہ ابتلایا میں نے ابھی کہ اگر مشتری آگے اس چیز کو بیچتا ہے اور اس کو کوئی نفع حاصل ہوتا ہے منافع اس پر کما لیتا ہے تو یہ منافع بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کو صدقہ کرے گا اب اس کے لیے جائز نہیں ہے بھائی سورت سمجھ میں آ گئے بھائی البتہ آگے جس مشتری نے خریدی بھائی اس کے لیے جائز ہے بھائی اس کو استعمال کرنا کیونکہ اس نے تو بیع فاسد سے نہیں خریدی پہلے مشتری نے کس سے خریدی تھی بیس فاسد کے ذریعے منجما بہ نوشات صورت مسئلہ یہ ایک آدمی مبیائی کے ساتھ غیر مبیائی کو ملا دیتا ہے تو دونوں میں بیع باطل ہو جائے دونوں میں بہ کیا ہو جائے گی آمد. مثلاً ایک آدمی نے غلام کے ساتھ ایک آزاد کو بھی ملا کر بیچ دیا تو دونوں میں بے کیا ہو جائے گی باطل. ایک آدمی نے زیبا شدہ بکری کے ساتھ ایک مردار بکری بھی ملا کر بیچ دی تو دونوں میں بے کیا ہو جائے گی آمد. باطل ہو جائے گی مثلاً دیکھو ایک آدمی کے پاس ایک غلام ہے وہ غلام آگے کسی کو کرتا ہے لیکن کہ یہ غلام ہی نہیں صرف کرتا بلکہ پاس اس پر ایک ساتھی بھی کھڑا ہوا تھا اس کو بھی ساتھ ملا لیا بھائی اس ساتھی کو تو نہیں پتا کہ یہ مجھے بیچ رہا ہے یہ آگے وہ کسی کے ساتھ ایجاب قبول کر رہا ہے بھائی یہ دیکھو وہ سامنے تمہیں نظر آ رہے ہیں بھائی یہ دونوں میرے غلام ہیں یہ دونوں تمہیں میں نے کتنے میں بیچ دیے ایک ہزار درہم کے اندر یہ دونوں میں نے آپ کو بیچ دیے حالانکہ ان میں سے ایک غلام ہے اس کا اور دوسرا تو کیا ہے آزاد آدمی اور آزاد آدمی مال ہے یا مال نہیں مال آنا وہ تو مال نہیں ہے بھائی اس کی تو جائز نہیں ہے بے باطل ہے تو لہٰذا اب اس صورت کے اندر جب آزاد آدمی کے اندر بے باطل ہے تو اس کی وجہ سے غلام میں بھی بے کیا ہو جائے گی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آزاد آدمی میں بے باطل ہے اور غلام کے اندر بہ صحیح ہے باطل ہوگی تو کس میں ہوگی دونوں کے اندر کیا ہو جائے گی باطل سمجھ میں آیا یہ وہ صورت بیان ہو رہی ہے جب دونوں کو ایک ہی ایجاب کے ساتھ بیچا یہ دونوں غلام میں آپ کو کیا کرتا ہوں تو دیکھو اکٹھے بیچ رہا ہے جب اکٹھے بیچ رہا ہو دونوں کے لیے الگ الگ ایجاب نہیں ہے چاہے الگ الگ پیسے بھی بدلا دے دیکھو یہ میرے وہ سامنے دو غلام کھڑے ہیں یہ میں نے آپ کو بیچے ایک بھی پانچ سو کا ہے دوسرا بھی پانچ سو کا تو یہ دونوں غلام میں نے آپ کو ایک ہزار درہم میں بیچ دیے اب اگر یہ دونوں کے الگ الگ پیسے بھی بتلا دیے لیکن ایجاب تو ایک ہی ہوا ایک ہی جب ہوا نا اس نے کہا دونوں بیچے اس نے کہا میں نے خرید لیے اس کی طرف سے ایک ایجاب آیا دوسرے کی طرف سے ایک قبول آیا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی ہاں اگر ایجاب الگ الگ ہے پھر تو مسئلہ ہی الگ ہے یہ جو اس طرح والا غلام ہے یہ میں نے آپ کو پانچ سو میں بیچ دیا اس میں, میں نے قبول کیا پھر کہا جو سات والا غلام ہے میں نے آپ کو پانچ سو میں بیچ دیا اس میں, میں نے قبول کیا اب تو تو کتنے ایجاب ہوئے اب الگ الگ ایجاب ہے مولانا تو آزاد میں نہیں ہوگی اور غلام میں اس کی بات نہیں ہو رہی ایک ہی ایجاب کے ساتھ جب بیچ رہا ہے تو ایک ہی ایجاب کے اندر ایک چیز مال ہے ایک چیز مال ہے, ایک نہیں جب مال ایک چیز مال نہیں ہے اس کے اندر بے باطل ہو کر جائے گی اور جب اس میں باطل ہوگی تو دوسری چیز اندر بھی کیا آ جائے گا بطلان آ جائے گا مولانا اس کی بے بھی جائز تو یوں سمجھیں گے بے سرے سے ہوئی نہیں کیونکہ آزاد کو بیچا جائے تو بے کیا ہے باطل اور بے باطل کس کو کہتے تھے جو ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتی جہاں ایجاد و قبول مناقب ہی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے منعقد ہی نہیں ہوتا بے ہوئی ہی نہیں بھائی وہ مال ہی نہیں ہے بیچتے کس طرح آپ اس کو بھائی وہیا ابتداً ایجاب اور قبول منعقب ہی جی نہیں ہوئے جی صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی جی یہ ایک صورت تھی اسی میں ایک اور مثال بھی ذکر کریں گے ایک آدمی نے ایک زبا شدہ بکری ہے ایک مردار بکری ہے دونوں ایک ہی ایجاد کے ساتھ بیچی زبا شدہ بکری تو مال ہے لیکن مردار بکری مال نہیں دونوں کو بیچ دیا ایک ایجاب کے ساتھ تو آپ کیا حکم لگا دیں گے بے باطل دونوں دونوں میں میں میں یا ایک اگر دونوں کے الگ الگ پیسے بتلا دیے پھر پھر بھی تو کہتے ہیں وہ من جم اور جس نے جمع کیا اور غلام میں ان دونوں کو یعنی جمع کر دیا ایک بتلایا تھاڑ بکری دونوں کو کہتے ہیں بھائی یا بھیڑ بکری زبا شکی یا زبا شدہ بھائی وہ میں اور مردار بھائی ذبا شدہ بکری اور مردار بکری کو جمع کر دیا بیا کے اندر باطل بے تو بے باطل ہو جائے گی ان دونوں کے اندر سورج سمجھ میں آ گئی وہ منجما بین اب دوں وہ مدبرین او بین ابدی وبدی غریل بہفلا من سمن دیکھو بھائی یہی صورت ہے لیکن تھوڑا سا فرق ڈالو بھائی دو چیزیں بیچتے ہیں ایک اپنا غلام بیچ ہے ایک ساتھ کسی اور کا غلام آیا کھڑا تھا بھائی اس کو بھی پکڑ کر بیچ دیا یا غلام کے ساتھ ایک مدبر کھڑا تھا اور مدبر کی بے تو آپ نے پڑا ہے جائز نہیں کیونکہ اس کا حق آزادی کیا ہوتا ہے وہ مارا جاتا ہے تو لہذا اس کی بہتری ہے تو بھائی ایک آدمی کے ایک غلام تھا ایک عام غلام تھا ایک مدبر تھا اس دونوں غلاموں کو اس نے ایک ہی ایجاد کے ساتھ بیچ دیا بھائی اور مشتری تو کہتا ہے یہ دو میرے غلام ہیں یہ میں نے آپ کو کیا کیے سو درہم میں بیچ ہم ہزار درہم میں بیچ کیے یہ والا بھی پانچ سو کا ہے یہ والا بھی پانچ سو کا ہے تو یاد رکھیے مدبر کی تو بے جائز نہیں لیکن اس صورت کے اندر غلام کے اندر بے ہو جائے گی اور مدبر کے اندر بے نہیں ہوگی بھائی یہ کیا بات ہوئی ابھی پچھلے مسئلے میں آپ نے ہمیں بتلایا تھا کہ مبیے کے ساتھ غیر مبیعہ کو ملا دیا جائے تو بہت کیا ہو جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے اور یہاں پر بھی ایک غلام ہے اور دوسرا مدبر ہے اور مدبر کی بہ بھی باطل ہوا کرتی ہے تو یہاں پر بھی ساری بہ کو کیا قرار دینا چاہیے باطل کہتے ہیں نہیں بھائی اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں فرق ہے وہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا آزاد کو اور مردار کو اور آزاد اور مردار کسی کے نزدیک بھی مال شمار نہیں ہوتے جبکہ یہاں آ مدبر اور مدبر بعض کو فرماتے ہیں کہ مدبر کی بیع جائز بعض کو کہا کیا فرماتے ہیں مدبر کی بیع جائز ہے معلوم ہوا یہ مال تو ہے بعض کے نزدیک مال آ گیا یا نہیں بھائی ہے تو اب معلوم ہوا وہاں تو دوسری چیز سرے سے مال ہی نہیں تھی اور بیع کے لیے تو مال کا ہونا ضروری تھا یہاں پر دونوں چیزیں مال ہیں البتہ ایک ہمارے نزدیک مال نہیں صرف باس کے کی نزدیک کیا ہے یعنی اس کا بیچنا جائز تو لہذا اب جب دونوں چیزیں مال ہوئی تو بے یوں سمجھیں گے صحیح ہو گئی دونوں کے اندر لیکن پھر ایک کے اندر مانع آ گیا رکاوٹ آ گئی لہٰذا اس کے اندر بے نہ ہو سکی دوسرے کے اندر بے مناقض تو بے دونوں کی ہو رہی تھی کیونکہ دونوں مال ہیں لیکن پھر ایک کے اندر کیا آ گئی رکاوٹ آ گئی مانع آ گیا صورت سمجھ میں آئی بھائی تو یہ اس صورت سے مختلف ہے بھائی ایک میں رکاوٹ آ گئی لیکن اس میں یاد رکھو یہ اس وقت صحیح ہوگی بہ جب دونوں کے پیسے الگ الگ ذکر کیے ہوں اگر دونوں کے پیسے الگ ذکر نہیں کیے یوں کہا یہ جو دو غلام ہیں میں نے آپ کو ہزار درہم میں بیچ دیے ہزار درہم میں بیچ دیے ان میں سے ایک مدبر تھا اور ایک کیا تھا غلام تھا بھائی مظفر کے اندر تو بے مانیہ آ گیا مظبر میں تو بے نہ ہوئی لیکن غلام میں کیا ہوئی بے ہو گئی بے ہو گئی لیکن بھائی سمن کا پتہ ہے کتنے ہیں وہ تو دونوں کے ہزار بتلائے تھے دونوں کے الگ الگ پیسے تو دو غلام ہو تو یہ ضروری ہے کہ ایک بھی پانچ سو کا ہوتا ہے دوسرا بھی پانچ سو کا ہوتا ہے نہیں بھائی غلام ایک کمزور ہے ایک طاقتور ہے کمزور غلام تو بھی کے گا لازمی واد ہے وہ صحیح کام نہیں کر سکتا مضبوط جو ہے وہ کیا ہوگا مہنگا <تصال> بھائی تو قیمتیں ایک جیسی نہیں ہوتی غلام کی بھائی مختلف قیمتیں ہوتی ہیں تو اب آپ یہ نہ کہ ایک بھی پانچ سو کا شمار کر لو دوسرا بھی پانچ سو کا نہیں تو لہذا اب اب بھی وہی مسئلہ ہے مدبر میں بے نہیں ہونی چاہیے اور غلام میں کیا ہو جانی چاہیے بے ہو جانی چاہیے لیکن اس کے سمن مشغول ہو گئے یا نہیں ہو گئے اور جب سمن مشغول ہو جائے تو بے کیا ہو جاتی ہے فالتو اس میں بھی فاصت ہو جائے گی لہذا متن میں جو سورت کتاب میں ذکر ہوگی وہ سورت ہے جب دونوں کے کیا کر دے الگ الگ پیسے ذکر کر دے کہ یہ بھی پانچ سو کا ہے یہ بھی تو مدبر میں مانع آ گیا رکاوٹ آ گیا بے نے ہونا تھا لیکن پھر اس میں نہیں ہوئی جبکہ دوسرے غلام میں کوئی رکاوٹ نہیں اور اس کی کتنے پیسے بتلائے تھے پانچ سو تو, تو پانچ سو میں اس کی بے ہو گئی سورت سمجھ میں آ گئی اسی طرح ایک آدمی نے یہ تو تھا مدبر ایک آدمی نے دو غلام بیچے لیکن ایک اپنا ہے ایک کسی اور کا ہے بغیر اس کی اجازت کے بیچ رہا ہے بھائی سمجھ میں آیا اجازت کے ساتھ بیچے تھے تو ٹھیک ہے تو بغیر اجازت کے ایک گلام اس کا کھڑا تھا ساتھ کسی اور کا غلام بھی ویسے کھڑا ہوا تھا وہ مشتری سے کہتا ہے, یہ دونوں میرے گلام ہے بھائی یہ میں نے آپ کو کتنے میں ہے, مسالان ہزار میں بیچتی ہے مولانا تو اب وہی وہ صورت ہوگی مولانا وہی صورت کہ آپ بتائیے کسی غیر کے غلام کو پکڑ کر انسان بیچے تو کیا حکم لگائیں گے شابش بے فضولی جی؟ بن گئی نا کسی اور کی چیز بیچنا کیا کہلاتا ہے بے فضولی ہے مولانا تو یہ بے فضولی بن گئی اور بے فضولی کا کیا حکم ہے مالک کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے لہٰذا اب کسی غیر کے غلام کو اپنے غلام کے ساتھ دیکھ رہا ہے تو اپنے غلام میں تو بحث صحیح ہو گئی اور دوسرے کے غلام میں مالک کی اجازت پر موقوف ہو گئی اگر وہ اجازت دے, دے دے گا تو ہو جائے گی اجازت نہیں دے گا تو نہیں ہوگی سمجھ میں لیکن یہاں بھی یہ ضروری مولانا کہ دونوں کے کیا کرے الگ الگ, الگ, الگ سمن ذکر کرے والا نا تاکہ پتا تو چلے بھائی اس کا حصہ کتنا ہے دوسرے کا حصہ کتنا ہے تو دیکھیے کہتے ہیں ومن جمع آب ن آبدیوں وہ اور جس نے جمع کیا بھائی مدا ایک عام غلام کو اور مدبر کو جی او بہن آبدی ہی وہ آبدی اور کس کو جمع کیا یا جمع کیا اپنے غلام کو واب غیر ہی اور اپنے سے اپنے علاوہ کسی اپنے علاوہ کے غلام کو جمع کیا بے کے اندر سخل بیع فی الحال تو اس کے غلام کے اندر بے صحیح ہو جائے گی بحثی ہی منت سمن اس کے حصے کے بقدر سمن میں سے یعنی جتنا سمن میں اس کا حصہ بنتا ہے اس کے بقدر بیع کیا ہو جائے گی یعنی جب اس نے دونوں کے سامان کیا کیے ہوں الگ الگ تو یہ بھی پانچ سو کا یہ بھی پانچ سو کا ہے تو پانچ سو میں بیس صحیح ہو گئی بھائی یہاں تک سورج سمجھ میں آ گئی بھائی چلیے بس مولانا المرام اللہ عالم بحقیفت الکلام